حاضر تو مقام یہ ہے اللہ کریم ساری چیزوں کا خالق ہے ہر کو اس نے پیدا کیا ہے. مگر جو ساری مخلوقات میں جو چیزیں بھی عزت اور نظمت والی ہیں ان کا رب کہہ کر اس کو پکارنا یہ اس کی شان کے لائق بھی ہے اور اس کی عزت کا اظہر بھی ہے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا اس رب اس گھر کا رب ربض رہے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا اور کئی جگہ یہ کہا گیا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا نے اپنے جت کا ذکر نہیں عبادت کرو مطلب کیا ہے ہمیں عقیدہ اور یہ فکر ملتی ہے جو چیز عزت اور عصمت والی مخلوق میں ہو اللہ رب العزت کو جب جلال میں ہوتی ہے جب بھی پتا چل جاتا ہے باہر جا کے لوگ یہ نہ کہتے حاتے ہمیشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں تو اسے پوچھ لیا کیجیے یا کوئی حوالہ پتا کرنا ہو تو اس کا ثبوت بھی پوچھ لیا کیجیے اس لیے کہ میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ میں ہوائی فائر کرنے والا مولوی الحمدللہ نہیں ہوں اسی لیے میں الفاظ کو روایت کو اپنے الفاظ میں پیش ضرور کرتا ہوں خراب نہیں جاتا جو شریعت متبارکہ سے متبارکہ کے خلاف جاتا ہوں الحمدللہ للہ یہ ہم لوگوں کی دعا ہے تو میں کر رہا تھا اللہ جل قیم ہے جب یہ فرمایا اور یا حضور رقم حاصل ہوئے اور جب محبت سے کہتی ہے تو جیسے یہ طریقہ محبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے سرکار نے سکھایا اور ایسے غلام نہیں بیٹی کے عائشہ اللہ یہ رتہ کا با کہنا یہ سورہ قریش سے نکلا ہوا لفظ ہے ربھا حاصل ہے کہہ رہا ہے تمہاری قریش کی قبل چل نہیں تھی اللہ ان کو قسمت میں اور ایک بڑی مشکلیں عطا فرمائی اور سے بڑا مشکل کیا ہوگی کیونکہ حرم بھی عطا فرمایا مصادر حرم بھی عطا فرمایا یعنی انہیں خانہ کعبہ بھی فرمایا اور ایسی ذات عطا فرمائی مصطفی فرماتے ہیں مکہ کو حرم کی ماحق میں بنا تصریفے یاد رہے کہ جو معاشرے میں گناہوں اور تعداد میں اضافہ کرنے اور جانب کی شرح بڑھانے بے امنی مرکزی ہے تو جناب کے لیے ایسی ہیں جو معاشرے میں بے تم سے نہیں ہونی تھی بلکہ تمہیں خوف سے بھی عمال، عمال میں رکھا اور ہم نے قریش والوں تم کھانے کاما کی وجہ سے ہمیشہ کھانا بھی کھلایا کبھی تم بھوکے نہیں رہے تھے امن و امان قائم ہے وہاں جن کی تعداد نہ لکھنیا بنوائی بنواتا تھا اضاف ان کی ان کی لیکن یہ ایک طریقہ سیاست تھا جو ہمارے بما کی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب قوم کسی کام میں مصروف ہوتی ہے تو اسے ہاتھ پر عمری اٹھانے کا وقت نہیں رہتا جب دیکھیے آج بے, بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کو نوکریاں دے دی جا رہی مال کی قلت ہوتی جا رہی ہے ہر اعتبار سے ہندوستان کی کرنسی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں اصل اور हैं کا معاملہ تو یہ ہے اگر अगर ایک نہیں کرے گی لیکن معاشرے اور اللہ تعالیٰ حاصل کر لیں گے مطلب صرف پہ عمل کرے گا تو تو ہو جائے حضور آپ سے راضی ہو جائے حضور دے تو انسان کے ساتھ اپنی مستق لوگوں میں تقسیم کر دے تو پھر جناب اسلام کی بات ہے جو بیچارہ غریب ہے وہ بھی آپ کو دعائیں پیش کرے گا حضور علیہ السلام کو تسلیم جو پیارا قانون بنا دیا اس قانون پر اگر مکمل طور پر عمل ہو جائے تو سارے معاشرے میں سکون بھی ہو جائے گا عمل بھی ہو جائے گا جنہوں سے قبورتیں بھی مٹ جائے گی دنوں میں صفائی بھی آ جائے گی اور بہت ساری باتیں کیوں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا اس کا یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے وہ سارے awesome. فائدے ہمیں اپنی ذہنی زندگی میں بھی ملیں گے اور قبر کی اور آخری زندگی میں بھی ملیں گے کیوں اس لیے کہ عام جو شہزادے نے قانون ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ اگر کم آپ کو انسان پر عمل کر لے تو انسانیت بھی کامیاب ہے اور اس کا مسلمان ہونا بھی بے حساب ہے مستقبل نے فرمایا لوگوں پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو نے یہ اگر نہ ہو تو اس کو کھانا نہ کھلاؤ تو یہ سلیم مسلم یا رسول اللہ کون سا مسلمان اثر ہے سرکار اور کئی روایت میں خیروں کو بہتر ہے سرکار نے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں ہاتھ بھی یعنی ہو اور اس کی زوان بھی اس کے کنٹرول میں ہو جب ایسا کوئی انسان ہوگا اور وہ او معاشرے میں زندگی کو برا نہیں اللہ کریب نے میں اے والوں تم جہاں جاتے ہو تم کو صرف اس وجہ سے عزت ملتی ہے کہ صاحب یہ حرم والے دوست یہ اہل حرم ہے بیٹھتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو اپنا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے। کو خود کو مسلمان یہ آج کا دور آ گیا مگر وہ جو پرانا محبت کرنی پڑے گی اور sab ye pata ke liye pata ye sahi hai ki ye galat hai ye huzur ye jante the ke hi jante the huzur ko ye pata tha ki nahi pata tha hame to aurat ka sawal nahi jana tha to huzur ali sala ko tasdeeq pichha gaya ki ye jante the ki nahi jitna unko pata hai utna to kisi ko pata hi nahi hai jitna allah ne unko bataya utna to دین نے اپنا پر پیچھا، کھولا دین پر کھولا اتنا رنگوان چوڑا تھا کہ پورے آسمان کی ارتکر جبریل نے اس کو گھر دیا خرماتے کہ میں دو منتواصم جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا ہے اس کے علاوہ وہ میرے پاس دہیا قلبی کی شکل میں، ایک سافیوں کی شکل میں آیا دہیا قلبی کی شکل میں جنابی جیویل آتے تھے میرے سرکار ایمام حسین اکرنا گئے تو دوڑ دوڑ دارے پر ریوائے سو बंकर थे, थे, थे उन, उनों में सुचा कि ये क्या मालूम की शक्ल में जरा गल है इमाम आए में شہدت کی بھی تاریخ تھی اور حضور حایا تم نہیں جانتے صحابیوں میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں اولا کا ہے مالک بھی آتا ہے سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ حقدار بھی آتا ہے تمہارا پوچھا بھی ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں تمہیں سب سے زیادہ حقار ہوں ہمیں بولا ہوں لوگ <Sessly> مولا <تصفح> کیسے مک گئیے تو پھر قسمان کو غلی بھی مک گئیے پھر عمر کو غلقیاروں بھی مک گئیے پھر عقوبت کو صدیت اقنا بھی مک گئیے مگر ان دینوں پر اتراز نہیں ہوتا اترازت علی کے مولا وعیمہ ہوتا وجہ حضور علیہ السلام نے بیان کرتی ہے سی مسلمین نے ہے یا علی لا يحبك الا اومنون ولا يغذبك الا اکتر ہستان بن صحابت وہ صحابی جو بھول <سؤال> کی نامیں لکھتے تھے امام سیوتی نے ہستان بن صحابت کی لکھی ہوئی علی کشان میں منقروں کی تحیر کروائی ہے لیکنہ تفصیل میں گفتگو نہیں کرنا جاتا اللہ قریب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سامتت اکتر ملائے اکتر ملائے اکتر ملائے اکتر ملائے